بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذل الجلال والاكرام صلى الله تعالی علیہ وسلم دروس عقائد کے اندر ہم بہار شریعت سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ قائد پڑھ رہے ہیں عقیدہ نمبر 28 فرماتے ہیں وہ جو چاہے یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے کسی کو اس پر قابو نہیں قرآن پاک کے اندر ہے فعال لما یریید اس کو نہ اونگ آئے نہ نید لا خز حسنتوں ولا نوم تمام جہان کو نگاہ میں رکھنے والا نہ تھکے نہ اکتائے تمام عالم کا پالنے والا الحمد رب العالمین ماں باپ سے زیادہ مہربان حلم والا اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا ولدی ثبو رقم فی میں کئی فیشہ گناہوں کو بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا قہر و غدب فرمانے والا اس کی پکڑ نہایت سخت ہے جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ بغیر اس کے چھڑائے کوئی نہیں چھوٹ سکتا یعنی جسے جس اللہ تعالیٰ پکڑے اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا یہ لوگوں کے اندر غلط مشہور کیا گیا ہے خدا جے پکڑے چھڑا وے محمد محمد جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اللہ تعالی کی پکڑ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دیگر کرام اولیاء کرام اسی شخص کو چھڑا سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑنے کا ارادہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر چھوڑنے کا ارادہ نہ فرمائے تو کوئی بھی اللہ تعالی کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتا دیکھیں جس طرح کہ قوم لوت کے عذاب کے سلسلہ میں ہم پہلے عرض کر آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلط نے بار بار عرض کی چھڑانے کے سلسلے میں بڑی کوشش کی یعت فی قوم لوت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم لوت کے سلسلہ میں ہم سے جگڑنے لگے اتنا اصرار فرمانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ نہ چھوٹ سکے اور منافقین کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخشش و مغفرت کی دعا فرمائی انہیں عذاب سے چھڑانا چاہا اللہ تعالیٰ نے فرما استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر الله لہم اس سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا ہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی شفاعت کے سبب وہی چھوٹتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود چھوڑنے کا ارادہ فرماتا ہے پھر اپنے پیاروں کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر ان کی شان کا اظہار بھی فرما دیتا ہے لیکن چھوٹتے وہی ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہی چھوٹتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود چھوڑنے کا ارادہ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چھوڑنے کا ارادہ نہ فرمائے تو اس کی پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں چھوڑا سکتا فرماتے ہیں وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور چاہے تو وسیع کو سمیٹ دے کتنا لمبا سفر تھا میراج کا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی نے ایک آن کے اندر طے کر دیا تو بزرگان دین نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مکان کو سمیٹ دیا گیا تھا ہمارے دیکھنے میں یہ تئی ہزار لاکھوں کلومیٹر کا سفر ہو لامحدود سفر ہو اور یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا سمیٹ دیا گیا کہ آپ ایک آن کے اندر وہ سفر طے فرما کے واپس آ گئے اور اگر چاہے تو کسی چیز کو وسیع کر دیا جائے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر وسعت پیدا کر دی گئی تھی ہمارے دیکھنے میں تو وہ مراج کی جو شب آپ نے سفر فرمایا چند گھڑیاں تھیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ چند گھڑیاں وسیع کر دی گئی تھی جس طرح کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم فرماتے ہیں میں گوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں رکھوں تو دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے فرمایا اتنی دیر میں ختم قرآن پاک کر لوں اب کتنی دیر لگتی ہے چند سینکڑ لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے چند سینکڑ دنوں کی طرح وسیع فرما دیتا ہے تو فرماتے جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست زلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو زلیل وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے فعین اللہ دل شاہ و یہدی معیشہ جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے جس کو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے ظلم سے پاک و صاف یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی فرمائے کسی کو دے یا کسی سے چھینے کسی کو عزت دے کسی کو غلط دے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے یا کسی سے چھین رہا ہے تو یہ این عدل ہے اس کو ظلم سے تعبیر نہیں کر سکتے جس طرح کہ تیرے کے اس پروفیسر نے کہا کہ مزید شتم ظریفی یہ کی دوسرے پارے کے اندر یس النکا انل اہل غالب نصائد کے تحت وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وہ کیا گنوارا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ مزید شتم ظریفی یہ کی ضیاء القرآن کے اندر لیکن اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو کچھ دے اور چاہے کسی سے کچھ چھین لے اس کو ظلم سے تعبیر نہیں کر سکتے اس کو ستم ظریفی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل ہے فرماتے ہیں نہایت بلند و بالا ہے وہ سب کو محیط ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سب کو محیط ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلا لیتا ہے اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے لیکن مشیت اور ارادہ اور چیز ہے اور حکم اور چیز ہے یہ نہیں کہنا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور اچھائی برائی کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فقط اچھائی کا حکم فرماتا ہے برائی سے منع کرتا ہے مشیت اور ارادہ اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہر کام ہوتا ہے رضا اور چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور پسندیدگی جو ہے وہ اچھے کام میں ہے برے میں نہیں ہے لیکن ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اللہ تعالی کی تقدیر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہے اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو لا يقلف اللہ لاف صن و اللہ تعالیٰ ایسے کام کا امر نہیں فرماتا جو طاقت سے بہر ہو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وگرنا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایسے چیز کا بھی امر فرما دے کہ جس کی طاقت ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مہربانی ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے ہو اللہ ازب وجل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو اس پر کچھ واجب نہیں ہے یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو حق اس کے حق میں بہتر ہو یہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو فرماتا ہے فرماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے جبکہ کہ روافظ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے فرماتے ہیں وہ مالک الطلاق ہے جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمتدائے عدل کفار کو جہنم میں اور اس کے وعدہ و واحد بدلتے نہیں اللہ تعالی نے وعدہ فرما لیا کہ مسلمان جنت میں جائیں گے لہذا مسلمانوں نے جنت میں ضرور جانا ہے چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنم میں جانے ہی نہ دے سیدھا جنت میں چلے جائیں یا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں لیکن مسلمان جنت میں ضرور جائے گا ہر جنت میں ضرور جائے گا اور کافر جو ہے یہ دوزخ کے اندر ہمیشہ رہے گا کافر کی یہ صفت ہے کہ وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ رہے گا اور کوئی مسلمان بھی دوزخ کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ یا تو اللہ تعالیٰ کے عدل سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا یا پھر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا لیکن مسلمان جنت کے اندر ضرور جائے گا اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید بدلتے نہیں ہے اس کے متعلق ہم پہلے وضاحت کر رہے ہیں اس نے وعدہ فرما لیا کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے لیکن کفر کو نہیں معاف کرے گا لہذا کافروں کے سلسلہ میں جو اس کا عذاب ہے کافروں کے سلسلہ میں جو اس کی پکڑ ہے یہ مبرم ہے حقیقی ہے چاہے کتنا بڑا بلی بھی دعا کر دے کہ کافر کی بخشش ہو جائے تو کافر کی بخشش نہیں حتی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے جلیل القدر اللہ تعالی کے محبوب بھی اگر دعا فرمائے تو اللہ تعالی فرماتا ہے استغفر لهم مولا استغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتبہ فليغفر الله لهم لہذا کافروں کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی عقیدہ نمبر انتیس اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں یعنی ہمیں چاہے اس کے افعال کی اس کے حکموں کی حکمتیں معلوم ہوں یا نہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں کہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فعال کی طرف رجوع کرے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی حکم نہیں ارشاد فرماتا جو بھی حکم ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا فائدہ چاہنے کے لیے ہم جس کو بھی کوئی کہتے ہیں نا یا اس کا ہم کوئی نفع کرتے ہیں تو مقصود اپنا بھی کچھ نہ کچھ نفع ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام غرض و وغیرہ سے پاک ہے نہ اس کے فیل کے لیے غائب کہ غائت کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ کرے اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فیل بھی علت و سبب کا محتاج نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علت تھی تو اس وجہ سے یہ فیل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے افعال علت و سبب کے محتاج نہیں ہیں اس نے اپنی حکمت بالغاہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغاہ سے ایسے ہوا کہ سب مسببات کو اسباب سے مربوط فرما دیا کہ مسببات جتنے بھی ہیں یہ سبب کی بنا پر رونما ہوتے ہیں کہ آنکھ دیکھتی ہے کان سنتا ہے آگ جلاتی ہے پانی پیاس بجھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آنکھ ہی دیکھے کان ہی سنیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آنکھ سننے لگ جائے دان دیکھنے لگ جائے فرماتے وہ چاہے تو آپ جلائے آگ پیاسائے پہاڑ نہ سوجے کروڑ آگے ہوں ایک تنکے پر داغ نہ آئے کس کہ آگ تھی مثال دیتے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام سلام کو کافروں نے ڈالا کوئی پاس نہ جا سکتا تھا گوپن ایک رسی سے بنایا ہوا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکے جاتے ہیں جس کو غلام کہتے ہیں اس میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا جب آگ کے مقابل پہنچے جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی ابراہیم کچھ حاضر ہے جبرائیل علیہ السلاۃ وسلام ارض کر رہے ہیں اے ابراہیم علیہ علیہسلاسلیم اگر کوئی حاجت ہے تو بتائیے میں مدد کرتا ہوں فرمایا ہاں ہے مگر نہ تم سے تم سے کوئی حاجت نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلط و السلام نے ارض کی پھر جس سے حاضت ہے اس سے کہیے ارض کی پھر اسی سے کہیے جس سے حاضت ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام نے فرمایا علم ہو بحالی کفانی فرمایا اس کا بے حال کو جاننا یہی کافی ہے فرماتے ہیں وہاں پر سوال کی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرے احوال کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نہ رکونی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ سلامت وسلام پر جب آگ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا اس ارشاد کو سن کر نوئے زمین میں جتنی آگے تھی سب ٹھنڈی ہو گئی کہ شاید مجھے اسے فرمایا جاتا ہو اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ سلامت کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا تو فرماتے ہیں اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک زیادہ دیتی تو فرماتے ہیں کہ اللہ و تعالی سببوں کا محتاج نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغا ہے کہ اس نے جمی مسببات کو اسباب سے مربوط فرمایا ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے کان سنتا ہے اور آگ جلاتی ہے پانی پیاس پہ ہے لیکن اللہ تعالی اگر چاہے تو آنکھ کے بجائے کان دیکھنے لگ جائے اور کان کے بجائے آنکھ سننے لگ جائے اور آگ کے بجائے پانی جلانے لگ جائے اور پانی کے بجائے آگ پیاس بجھانے لگ جائے یعنی اللہ تعالیٰ ان سببوں کا محتاج نہیں ہے یہ چند عقائد ہم نے بار شریعت سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ پیش کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وصف و صنا کی چند سطریں ہم نے پڑھی ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی کماحت ہو مکمل تعریف یہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا یہ کسی سے ممکن نہیں ہے حقٰ کہ فتوا شار بخاری کے اندر جن اول کے اندر مولانا مفتی شریف الحق امجدی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی یہ محال ہے کہ اللہ تعالی کی کما حق ہو اور مکمل تعریف ہو سکے اللہ تعالی کی کما حق ہو مکمل تعریف یہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی یہ محال ہے کہ اس کی شانیں ورا الورا ہیں اللہ تعالی ہمیں اسلام پر رکھے اور ایمان پر مو تطا فرمائے